لأمري وحلو لغدة من لساني يبقه قولي ربي خير ورحمة تخير العالمين معنى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده الإسراء على ربته الإسراء واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسينا واشار بتی ربا مسلم پر پھر طلوقہ صاحب اللہ واشار ربی تلی علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے داہنے ہتھیری کو داہنے گھٹنے پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اس کے ترپن کی گراہ لگاتے اس طرح اس کو کہتے ہیں ترپن کی گرا گننے کا کا طریقہ ایسا تھا کرتے کرتے یہاں آ کر ترپن یہاں آتا پچاس پر تین ایسے اس لیے حدیث میں آیا ساری انگلوں کو بند کر لیتے تینوں کو انگوٹھے کو رکھ لیتے اس تشہد کی انگلی یا ایک ایسا جس کو کہتے ہیں تسبیح کی انگلی ایسے رکھ لیتے پھر اشارہ کرتے حرکت یک ہے اشارہ یک ہے اشارہ تو ایسے ہے حرکت کا مطلب حرکت ایسے ایسے ابو دعوت کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت بھی کرتے تھے ایسے ایک طریقہ ایسے آیا کشوت کو بیٹھنے کا کہ انگلیاں ہماری پانچ انگلوں میں سے تین بند یہ دو انگلیاں ہوں گی کہ اس کو انگوٹھے کے نوک کو تصبیح کی انگلی کی جڑ پر رکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں ترپن کی گرہ لگانا ایسے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے فن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقال صلی اللہ عدمت اللہ والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاريين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو سکھائے تشہر میں کیا پڑھنا یہ سکھائے تحیات اللہ وسلبات و طیبات السلام علیکہ ایو النبی و رحمۃ اللہ ورکات ہو السلام علینہ ولائی عباد اللہ الصالحین اشد اللہ اللہ اللہ وحدء اللہ شریک ہو وہ اشد اللہ ان ہو اور رسول ہو اس کو بولتے تشہد اتنا پڑنا چاہیے تشہد کو بیٹھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے نبی پر درود بھیجو کیسا بھیجنا اللہ کے رسول تشہود تو آپ نے سکھا دیے حتخیات للہ درود کیسے بھیجنا وہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر یہ بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تشہد پڑھ کے جو چاہے دعا کرو تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے گزرے کہ صاحب تشہد کے بعد دعا کر کے سلام پھیر دیتے درود نہیں پڑھتے تھے بعد میں صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول کا درود پڑھو تشود بھی پڑھنا ہے درود بھی پڑھنا ہے اس کا جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا بلے احمد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علام و تشود وہاں رہو یہ عالم النا سے ولی مسلم علیم عباس کالاکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشودہ تقیا تقیات المبارکات الصلوات الطیبات اللہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشود سکھا کر کہا تم لوگوں کو سکھا یہ تشود لوگوں کو سکھاؤ سکھاتے تھے بیان کرتے تھے اب کیا کریں دنیا کے اندر کچھ مال کی کاروبار کی اتنی ہرس ہو گئی ہے کہ دین کی باتوں سے کچھ بھی دلچسپی نہیں کچھ لوگ کاروبار کے واسطے جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کوئی کام نہیں گھر میں بھی چلے جاتے ہیں. جا کے گھر میں پڑے رہتے ہیں اصل میں لوگوں کو اللہ کے حساب کا اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر نہیں ہوتا سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وزارا تجارتہ ترکوں کا قو ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ممبر پر اس وقت عرب میں مدینے میں غلے کی بڑی کمی ملتا نہیں تھا جو جو بھی نہیں وہ باہر سے غلہ جو آتا تو مارتے تھے نقارا اب یہاں خطبہ ہو رہا ہے اور سب نقاری کی آواز سنتے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گے جا کے جلدی گیہوں لے لیں گے جو لے لیں گے اللہ نے کہا یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں تجارت کے لیے کاروبار کے لیے غلے کے لیے دوڑ پڑے اور تم کو یہاں چھوڑ دیا کھڑے کھڑے ممبر پر خطبہ دے رہے سب نہیں گئے کچھ ساوہ چلے گئے تو لہذا دنیا میں ایسی ہوتا ہے سکھانے والے بتانے والے ساتے ہیں سننے والے سیکھنے والے سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں سننا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کو ڈر نہیں ہے آخرت کہ اللہ کے ہم کو حساب دینا آئے اللہ ہم سے پوچھے گا آرام کرنے کے لیے کبھی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا اللہ کے فروزر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے کہ زندگی بھر مومن محنت کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے عبادت کے لیے حلال کمائی کے لیے لوگوں کو کھلانے کے لیے مدد کرنے کے لیے المومن ہو بھی ہم ہو سے فرمایا تو لہذا ہم لوگوں کی قسمت ایسی ہے کہ صاحب وہ رہتے نہیں کچھ بھی دلچسپی نہیں ہم دیکھیں دوسرے لوگوں کو دوسری مسجدوں میں اگر بیان ہو تو کتنے رہتے ہیں میں ایک بار گیا تھا ٹرپلیکنڈ کے ایک مسجد میں پتا نہیں اس نے مسجد کا نام مسجد منیرہ ہے کہ کیا ہے تفسیر مغرب کے بعد بھری ہوئی ہے مسجد ہمارے آہلا دیشوں کے ایسا بیان ہے ان کا ان کا بیان کچھ بھی اہمیت آکام سیکھنا انتہائی ضروری میں تو یہاں تک کرتا کہ جمعے کے خطبے میں ادھر ادھر کی بات نہ کر کے آکام ہی بیان کرے تو اچھا ہے احکام معلوم نہیں لوگوں کو کیا کرنا کیسے کرنا اس کی وجہ سے غلطی بہت تو کرتے ہم لوگ حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں دوسرے لوگ جو بولے اس کو مان لیتے سن لیتے ایسے تو بارہ لفظوں سے عبداللہ بن مسعود کو بولے اللہ کے اسے سکھاؤ جی سکھاتے تھے اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر سکھائے یہ بھی اور خدبۃ الحاجہ بھی ایسا. اس کے اندر یہ ایک روایت آتی ہے بخاری کے اندر وہ کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑے عبداللہ بن مسعود کا سیدھا اللہ کے رسول کے دو ہاتھ پکڑ کے بڑے بو جی بولو جی اتقیات اللّہ وہ سلامات طیبات اللہ کے پیرنسل کے دو ہاتھ عبداللہ بن مسجد کا یہ ہاتھ اب اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدمی دو ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے یہ آدمی دونوں نہیں اسی لیے ہم بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باب المسافہ ہاتھ ہی دونوں ہاتھ سے بھی مسافہ کر سکتے اب وہ درشک ہو سکھانے کے لیے ان کا دونوں ہاتھ پکڑے ملاقات کے لیے نہیں لیکن معلوم یہ ہوتا کہ دو آدمی ملا کر مل سکتے لیکن کیسا ملے ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کا دو ہاتھ جو اب اس کی صورت کیا ہوگی شاگرد استاد سے ملے تو شاگرد ایک کھاد دینا استاد دو ہاتھ دینا ان کے قول کے مطابق مرید ایک ہاتھ دھونا پیر دو ہاتھ دینا پھٹا ہوتا مری صاحب دو ہاتھ ہدھر ہدھر کر پیر سب ایک ہاتھ دیتے ہیں حدیث میں کیسے اس پر عمل کرو ماں بخاری لکھیں کہ دو ہاتھ سے مسافر کا ثبوت وہ ویسا کرو نا شاگرد ایک ہاتھ استاد دو ہاتھ چھوٹا آدمی ایک ہاتھ بڑا آدمی دو ہاتھ الٹا کر دیے نا بڑے آدمی ایک ہاتھ دیتے ہیں اور چھوٹے آدمی دو ہاتھ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں جھک کر مسافہ کرتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے غلطی بعض لوگ سر سے ذرا سر جھکاتے ہیں یہ بھی غلطی ہے وہ کیا محبت میں یا تعظیم میں عزت میں اعترا میں سر جھکے السلام علیکم جائز نہیں سر جھکانا بھی جائز نہیں ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں منہ سے سلام کرنا ہے ہاتھ سے مسافہ کرنا تو ہے تو بر ایسا دروج سکھائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس لیے کوئی بھی آدمی آپ کو رہے بخاری میں جی دو ہاتھ سے مسافر کرنے کا لگو بتاؤں کیا ہاں بھائی میں بھی پڑا ہوں میں بھی جانتا ہوں کیا ہے اس میں ذرا بولو لاکھ بتاتا ہوں تمہیں بولو پہلے دو ہاتھ سے مسافر کرے گی جی اللہ کے رسول اچھا دو ہاتھ سے کرے گا جی اچھا عبداللہ مسعود کے کتنے ہاتھ تھے جی یقین کرو تمہیں بھی دیا ہاتھ دے گا استاد دو دے گا کرو ایسا کرو جائز اللہ کر سکو تہیات سکھانے کو ایسے ان کا ہاتھ پکڑے لیکن امام بخاری نے اس کو بھی رکھا کہا کہ کیسا ایسا بھی سب پتولیت اس کو بولتے اندر کا حصہ نہیں اس کو سب فتلی بولتے دو ہاتھ ملے تو سفت لیت سے مسافا ادھر ملے تو کیسے مسافا ہوتا ہوتا ہے اس لیے امام بخاری نے کہا یہ پڑھتے اللہ کے رسول نے تشود سکھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ پکڑے آپ کے دونوں ہاتھ بھی عبد بن مسعود کا ایک ہاتھ تو مسافہ ایک زائد ہاتھ تھا اللہ کے رسول کا بارہ لوگ دین کو بگاڑنے کے لیے یا اپنے مذہب کے تعصب میں دین کو بگاڑتے ہیں اب دنیا کس قدر پریشان ہے مسلمان کو سوچ برما میرے بھائی اللہ اور بچنے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بہت سارے مسلمان مردوں کو عورتوں کو پیٹ میں ہاتھ باندھ دیتے نہ ہاتھ کشتی میں بیٹھا کے بیچ دریا میں لے جا کر گراتے کنارے تو کوئی آ جائیں گے نا اب ہاتھ باندھ دیا نا پاؤں باندھ دیا نا تیرنے بھی نہیں ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہیں صحیح مر جاتے کتنے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو گڑا کھود کے اسے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پورے کر دے اب وہ کھو تو بارہ بار آدمی کی خبر نکلتی عورت بچے سب ہوتا ہے بھی مظفر نگر میں نو کھینچنا ضلع مسلمانوں کے اوپر سیریا کے اندر اللہ پر دس لاکھ آدمی ملک چھوڑ کر آ گئے ڈیروں میں سردی میں کانپ رہے ہیں سب مسلمان شیعہ سے لڑے شیعہ حکومتوں ہو شیا میں بھی خبیض تری شیعہ ان کی حکومتوں ہو وہاں اسے ہو رہا ہے فلسطین میں اللہ کتنے سال سے ایک ہزار نو سو چالیس پر آٹھ سے فلسطین ڈیرے میں زندگی گزار رہے لاکھوں لوگ وہاں صدر ظلم ہو رہا ہے. یمن وہاں بہت سارے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے دماج یہ بستی دماج اب وہ خوشی شیعہ کے ان کو مار مار کے قتل کر پتہ نہیں اب تک ترپن یا چوبن آدمی مسلمان شہید ظلم کس قدر ظلم ہے کس قدر ظلم ہے روز روز جو ظلم ہوتا ہے وہ اور ہے ہر جگہ ہر جگہ مسلمانوں کو جو پریشان کرتے ہیں وہ اسی صورت میں کیا کرتے ہیں وہ کان پرس رکھتے ہیں تکلیف ضروری ہے دین کو بچانے کے لیے مذہب کا ہونا ضروری ہے بدھ سر جمع میں کہوا نا یہ پرسوا کم ہے پورے مولی صاحبان آ کر بیان سننے کے لیے اللہ کے بندے ہیں کس حالت میں مسلمان گزر رہے تجھے ذرا بھی براہم نہیں آیا تین ساڑھے تین لاکھ روپے خرچ کر کے سب کیا ذرا بھی اللہ کا ڈر تھا ہم کو کیا کرنا اس ملک کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کا تو تکلیف ضروری ہے مذہب کو مانے بغیر امام کو مانے بغیر انہیں مسلمان نہیں ٹھیک ہم تو سارے اماموں کے امام کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو تم تو چھو چھو چھو چھو چھوٹے چھوٹے اماموں کو پکڑے ہوئے ہوں. ہم تو तो العبیا کو مانتے ہیں تو بہرالیہ کے صاحب یہ سب کیا ہے کہ مسافہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ سمجھ گئے کیسا آلہ دس ایک ہاتھ سے انگریز کے حساب مسافہ کرتا یہ انگریز کی طرح نہیں صحابہ کی طرح کرتا انگریز کو تم نے غلط سمجھا وہ کرتا ہوگا کرتا ہوگا ہم کو اس سے کیا مطلب ہے وہ تو مسافہ مسلمانوں کو دیکھ کر سیکھا مسلمانوں نے سکھایا مسافا اس کو جب قرطبہ اندلس اندلس میں حکومت تھی نا. اس وقت لا کر فرانس کے لوگ بھی جرمنی کے لوگ بھی قرطبہ ماکر مسلمانوں کے پاس پڑھتے تب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب وہ آمنے سامنے ملے تو ہاتھ ملاتے مسافا ان کو تب معلوم ہوا انہیں جانتے بھی نہیں نا مسافا ہم کو دیکھ کر سیکھے ہم ان کو دیکھ کر نہیں سیکھے ہم کو دیکھ کر وہ سیکھے آپ کو کوئی یہودی گاڑی رکھ لے تو ہم گاڑی منڈا دیں کیا ارے اللہ کے رسول نے جو سکھائے اس پر نہ عمل کریں گے اس طرح کسی امام کے پیچھے پوری باتوں کو لے کر چلنے سے گمراہیاں بہت آ جاتی اس کا خیال کرنا چاہیے دین پر عمل کرنے سے نہ جاتے مذہب پر عمل کرنے سے جھگڑے دین پر عمل کرنے سے نجات ہے اتحاد ہے اتفاق ہے مذہب پر عمل کرنے سے جھگڑے اللہ. اب یہ بولتے بھائی تکلیف ضروری ہے آٹھ سو بیس پر چار ہجری آپ ایسے ہزار چار سو تیس پر پانچ میں بولتا سو آٹھ سو چوبیس روز لڑائی روز لڑائی کہاں مکے میں مکے میں کہاں حرام ہے. مسجد آرام نے کہاں کابے کے پاس کیا لڑائی نماز کا وقت ہوتا ہے چاروں ہمارا امام نماز پڑھا ہمارا امام نماز پڑھا پڑھنا روز پانچ نماز میں پانچ لڑائی کچھی بڑی مصیبت بھائی وہ ایک بیو کو بادشاہ بے دین بادشاہ تھا برقوں کو لڑکے بولے بھائی مسلمان بہت لڑتے کیوں لڑتے جی ایسا ہمارا امام تمہارا امام نماز پڑھانا اس واسط کتنی ہمیں سیکورٹی دینا کہ بےے کی کتنی دیوار آئی چار ہی, چار آدمی کو چار دیوار بانٹ کو دے دیں چار دیوار بانٹ کو دے دیں آٹھ سو بیس پر چار سے ایک ہزار نو سو تیس پر تیس پر چھتیس پر آٹھ تک سعودی حکومت قائم ہونے تک چال, چالیس پر دو کھول گیا دو چار سال کا فرق ہوگا تب تک پڑے چار نماز ایک طرف ایک طرف ملک ماری کیا ایک طرف ہم بلیاں تلقی. تخلید یہ کیا چار ایک ہوتے کیا چار چار ہے نا جی دیکھو کیلو تو تعریف نہیں پڑی سو بابا ہم کو بولنا کیا کیا لڑے کیسا لڑے اسے ویسا حدیض قرآن کو ماننے والے نہیں لڑے نہ کبھی ہاں حدیث قرآن کو ماننے والے سے تم لڑتے ہو اور تم لڑتے رہو گے را را اللہ بچارے هو بزيشت الجميع في نتري بريكان في رسوله الله من فضالة من عباد رضي الله قال اسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عجل هذا ثم تعاو فقال إذا صلى عدكم فليأبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء ایک مرتبہ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھے کون صحابی اب وہ دو رکعت چار رکعت تین رکعت کچھ بھی نماز تھی نا ختم کر دیے نماز اب تشود کو بیٹھتے ہی شروع کر دیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ فرت فرما دے مجھے جنت نے صرف فلام ہے باب آپ کو ایسا کر بھی دعا کرنا شروع کر دیا صحابی عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلدی کر دیا بھائی بہت جلدی کر دی ہائے ہدراؤ جی دیکھو تمہیں دو رکھا تین رکھا چار رکھا پڑھ پڑھیے تشود کو بیٹھے نہیں تشود پڑھو پہلے اتہیا تو للہ یہ وسول پورا پڑھو پھر اس کا درود پڑھو اللہ عمدہ صلی محمد یہ پڑھ کر اب دعا کرو جب اللہ تمہاری دعا قبول کرے اب یہ نماز کا مسئلہ تشود میں بیٹھے تو پہلے تشود پڑھنا پھر درود پڑھنا پھر دعا کرنا لیکن اس کو علماء نے ہر دعا کے لیے عام کر دیا کب بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کرے پیارے نبی پر درود پڑھے پھر اللہ سے مانگے ایسے لوگوں نے اس کو دعا کے لیے کہا ہیں کہ یہ جلدی قبول ہوگی دعا لیکن ہر دعا کے لیے ایسا نہیں کر سکتا نا کتنی دعائیں ہیں نہ ماتھ پڑ اٹھاتے ہیں نہ درود پڑتے ہیں نہ تشود پڑھتے ہیں جیسے ایک آدمی کو جانا ہے لیٹرین کو اللہ عمنی ادوبی کا من الخبی وال تشود پڑتا کیا اللہ کی تعریف کرتا پیارے نہیں بھر درد بھیجتا ہاتھ اٹھاتا چار بھی نہیں رہتی یہ کبھی خاص دعا آدمی کرتا ہے تو اس طرح کہ صاحب اللہ کی ہم تو سرا بیان کریں اللہ کی تعریف کریں پھر مانگے اللہ سے ہم تو سرا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں عربی میں کرے جس زبان میں بھی آپ اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کو زبان معلوم اللہ تو بہت بڑا ہے تو ہی مجھے پیدا کیا اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے تجھے معلوم ہے کہ میں کس قدر پریشان ہوں میرے پریشانی دور کر دے اللہ سب دعا اللہ تو ہی تعریف کے لائف ہے تیری ہم و شناح بیان کرتا ہوں تیری بڑی مہربانی ہے دنیا پر پیارے نبی نے ہم کو اسلام سکھایا اللہ پیارے رسول کا درجہ بڑھا دے آئی سب کچھ بھی کر کے آپ دعا کریں مانگیں ایسے کر. عربی میں کتنا آسان ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہوگی السلاۃ والسلام علی رسول اللہ درود ہو گیا الحمد للہ ابا تو یہ چیز جو ہوگی واقعہ جو ہوا نماز کا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے دعا کرنے انسان جب بیٹھے تو اس کو چاہیے پہلے اللہ کی تاریخ بیان کرے پھر اس کے بعد پیارے نبی پر درود پڑے اب دعا کرے اب دعا کرنے کے بعد آخر میں آمین بول کر دعا ختم کر دے اور آخر میں بھی درود و دعا پڑے درود پڑے اللہ کی حمد و شناب بیان کرے جتنی حدیثیں آتی ہیں کسی میں یہ نہیں ہے امام دعا کرے لوگ آمین بولیں ایسا کہیں نہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تیس سال نماز پڑھائے نو سال دس سال سمجھ لیجئے کبھی ایک دن کبھی اللہ کے رسول دعا کیے کیا کبھی دعا نہیں کیے نا اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کو اپنی دعا کرنی چاہیے یہ جو آمین بولنے کا طریقہ یہ بالکل غلط ہے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا نہیں کی کہ صاحب آمین بناؤ دعائیں کون ہوتے پریشانی کے وقت دعا کرتے ہیں اللہ سے اس وقت آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول لکو سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کیے کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کیے تو صحابہ نے آمین کہا اسی طرح نماز کے لیے بارش کے لیے جو نماز پڑھی اس میں بھی اللہ بہ رسل ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اس میں عامد بولنے کا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تو یہ جو دعا ہے اجتماعی دعا بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ جو دعا کرتے ہیں امام صاحب دعا کرنے والے کوئی کو جاتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے اور کسی کو بیچار کیا بھی اتنی لمبی دعا کرتے کچنی چیزیں تو کون سی دعا قبول کرے گا اللہ کون خوشو خوشی کے ساتھ دعا کرتے ہیں معنی مطلب سمجھے بغیر دعا کریں گے تو یا اللہ اس کو کون قبول کرے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا تو کیا بولتے معلوم نہیں آمین, آمین, آمین اب اردو میں دعا کریں گا آپ الحمد سمجھ کر دعا کریں گے نا کیا ہونا وہ مانگیں گے نا کچھ ہونا چاہیے تو آدمی جب دعا کرنے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ بھی اٹھا کر دعا کر سکتا ہے اللہ کی ہمدو سنا بیان کرے گا پیارے نبی پر درود بھیجے گا پھر جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگے گا ہمد و ثنا ضرور بتا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مالی امیدین تینوں بھی بول سکتے تو خالی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہو گئی اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کہتا ہے ہم آپ دی میرا بندہ میری تعریف کیا الرحمن الرحیم اصنا میرا بندہ میری مدوسنا بیان کیا بڑائی بیان کیا مالک یہ امید اللہ قیامت کے دل کا تو یہ مالک ہے مجدنی آپ دی میرا بندہ میری بزندگی کو مان لیا تو الحمد للہ العالمین اللہ کی تعریفوں یہ جملہ دو جملہ تین جملہ جو بھی اللہ کے رسول پردوت کیا سلام السلام اللہ محمد المیند اللہ اللہ رسول اللہ ہو گیا اب مانگو جو مانگنا ہے تو مسئلے سیکھنا ضروری ہے یہی مسلمانوں سے غفلت ہوگی کہ مسئلے معلوم نہیں دین پر فائدہ کچھ بھی معلوم نہیں دین کی بات ہے مسائل کچھ بھی معلوم نہیں یہ بہت بڑی غفلت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جمعے کے خطبوں میں مسائل بیان کرتے ہیں حال ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے چھوڑ دیتے مردوں کے مسائل عورتوں کے مسائل جنازے کے مسائل نماز کے مسائل زکوٰۃ کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل سب بیان کرنا بھی بر جب چل کر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ورنہ کیا معلوم معلوم نہیں ہوتا اور نبی میں سوچی ربی اللہ عنہ قال اعلی بشیر ابن ساد یا رسول اللہ ثم قال وبارک محمد آل محمد کما بارک, محمد آل محمد كما بارک ابراہیم فی المین کمال ابو مسعود صاحبی نے پوچھا کر سل تشود آپ سکھائے اللہ تو بولا ہے آپ پر درود پڑھنے کے لیے کیسا پڑھنا اللہ کے سو سنو جیسا پڑھو وہ سے سکھا دی اللہ مسلی اللہ محمد والا علی محمد کما سلیت عالیہ ابراہیمہ والا علی ابراہیم, ابراہیم, ابراہیم کا حامد المجید وباری علا محمد والا علی محمد کما بارت عالیہ ابراہیمہ والا علی ابراہیم, ابراہیم حامد المجید یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہمارے نبی پر بھی ویسے برکتیں نازل کر جیسا کہ ہمارے نبی پر بھی ان کے خاندان والوں پر بھی جیسا کہ تو ابران علیہ اسلام پر برکت نازل کیا رحمت نازل کیا یہ جو درود درو ہے نا یہ مختلف الفاظ سے آیا ہے ایک ہی نہیں یہ مختصر ہے جو میں پڑھا ہم لوگ جو پڑھتے زیادہ تر پورے ہم لوگ زیادہ تر پڑھنے والے اللہ مصلیٰ محمد سیدنا نہیں ہے ذائق روایت ہے محمد والا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیمہ والا عل ابراہیم الحمید المجید محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیمہ والا علی ابراہیم ابن یہ درود زیادہ ہم لوگ پڑھیں دوسرے بھی درد ہے وہ بھی پڑھ سکتے یہ بھی پڑھ سکتے جو یاد ہے وہ پڑے کیا بھی فرق نماز میں نہیں پڑتا صلی اللہ علیہ وفد المس حدت المس حدت متفق علی اب عریر رض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو نا تشہد کے بعد درود کے بعد چار چیزوں سے اللہ کی حفاظت کیا اللہ مجھے بچا کر اللہ میری حفاظت کر اللہ چار چیزوں سے اللہ کر سلے فرمایا کیا ہیں چار چیزیں فرمایا اللہ بھی جہنم اللہ مجھے جہنم کا عذاب سے بچا اللہ ایک مومن کو اگر جہنم سے بچا دیا جائے تو بہت بڑی کامیابی میرے بھائی اللہ کی حفاظت اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دوسرا کیا وہ مراد ہے قبر خبر کے عذاب سے بچا اللہ خبر میں عذاب ہوا تو پھر عذاب چلتا رہے گا خبر میں کسی کو آسان ہوگی زندگی اور پوری زندگی آسان ہوگی اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خبر کے پاس جاتے تو بہت روتے تھے لوگوں نے پوچھا بھی خبر کے پاس سکتا روتے دوسری سب چیزوں میں روتے نہیں قبر جو ہے پہلی منزل ہے جی وہاں بج گئے اس کا بچتے چلے جائیں مجھے اسی کا ڈر ہے کہ قبر میں اللہ میں کیا ہوگا میرا حال بہت روچی دو چیزوں سے اللہ کی حفاظت تیسری چیز کیا امین فتنے دن مخیاب زندگی کے فتنے بچوں کے فتنے بیوی کے فتنے گھر والوں کے فتنے کمائی کے فتنے روزی کے فتنے کتنے فتنے ہیں اللہ مجھے ہر فتنے سے بچا لا محنت کرتا کماتا سب ہے فتنے میں پڑے گئے بولے مما موت کے فتنے سے بچا مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا چاہیے مرتے وقت اگر ہمارا ارادہ بدل گیا ہماری نیت بدل گئی ہمارا ایمان بگڑ گیا تو کیا ہوگا اللہ اس وقت شیطان اور بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کو متعلق معلوم ہوا اللہ کے رسول کو کہ آپ کے چچا ہو طالب کا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے جلدی آئیے اللہ کے رسول اللہ کے رسول جلدی جلدی گئی دیکھے تو وہاں دو آدمی بیٹھے ہیں شیتان ایک ابو جال بیٹھا ہے اور یہ آدمی امریا بن خلب بیٹھے پاؤں کے پاس ایک سر کے پاس اللہ کے رسول کو بیٹھنے جگہ نہیں دینا بولے پھر بھی اللہ کے رسول جا کر بیٹھ دے بیچ میں چچا یہ ایک بار کلمہ پڑ لا الہ الا لاہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے میں تم کو بچا لیتا ہوں اب بولے ابو طالب کو تو سب کا آپ سوچتے ہوں گے بولے کیا فوری نے دونوں شیتانہ بولے کیا جی ڈر ہے جی مرتے وقت باپ دادا کا دن چھوڑ کر مرتے کیا جی اچھا اللہ کے رسولو بولے کہ نہیں یہ بولتے ڈر گئے کیا جی آخر میں کیا بولے ابو طالب باپ دادا کے دین پر مرتا مر گئے اب حضرت علی کو بلا کر بولے اللہ کے جی تمہارے بابا کو دفن کر پا حضرت علی جا کر ان کے باپ کو دفن کر کے آ گئے ابو طالب بولے دفن کر کے میرے پاس آؤ آ کر بولے اچھی طرح نہا لو دھو لو اس کا داؤ پھر اللہ کے سور کو بہت دعا پڑ کر پھونکے تو ایسے تو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا کیا شیطان ہمارا ایمان بھی دے گا تو کیا ہوگا اس طرح سوچنا پڑتا تین باتیں بھی چوتھی بات دجال کے فتنے سے بچے دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ دنیا میں کبھی ہوا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں اس سے بڑا فتنہ کچھ بھی نہیں ہر نماز میں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ دجال کے فتنے سے بچا اچھی طرح معلوم اللہ کے رسول کو دجال آنے میں پتہ نہیں ابھی کتنے سو سال ہیں لیکن وہیں سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے دجال کے فتنے سے بچا دجال کے فتنے سے بچا اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنا نا دنیا میں اب دجال دجال ہی اس کے متعلق حدیث میں آتا کہ قیامت کے قریب آئے گا ہو اس سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر عادل انصاف قائم کریں گے اس کا درجہ لائے گا اس کی ایک آنکھ کہانی ہوگی انگور کی طرح ایک لٹکتی ہوگی آنکھوں کی اور سال پہنچا ہوگا چالیس دن دنیا میں رہے گا ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر باقی تیس پر سات دن سادے دن پتہ نہیں وہ ایک, سا, ایک دن ایک سال کا پوری دنیا سفر کرے گا پتہ نہیں اس کے پاس جہاز ہوگا چل کر جائے گا کار ہوگی کیا ہوگا معلوم ایک دن ایک سال کے برابر اب سورج کیا ہوگا اللہ کو مان وہ ایک سال اتنی بڑے دن رہے تو کیا بھوک لگے گی پیاس لگے گی معلوم آپ صحابہ وہ سب نہیں پوچھے بھوک لگے گی کیا پیاس لگے گی کیا ان کو خیال آیا ایک سال کے برابر ایک دن تو نماز سے کتنی پڑھنا پوچھے اللہ کر سور سے اللہ کر سور کتنی نماز پڑھنا اللہ کر سور حساب کر کے پڑھو ایک دن کی نہیں حساب کر کے پڑھو وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہونا ایک سال کی نماز پڑھنا ऐसा हिसाब करेंगे जैसे हमारा एक हिसाब समझ लीजिए ना फजर की नमाज है जोहर की नमाज है फजर की नमाज पढ़ के पांच घंटे के बाद छह घंटे के बाद जोर जोर पढ़ के अढ़ाई घंटे के बाद हसर असर, असर पढ़ के दो ढाई तीन घंटे के बाद मगरब मगरब पढ़ के डेढ़ घंटे के बाद ईशा ईशा के बाद छह घंटा सो जाते फिर उसके बाद फजर पढ़ ऐसा हिसाब करके पढ़ते रहना اس لیے کہ سورج وکچھ کی جگہ ہی رہے گا سورج ہوا تو معلوم ہوگا اللہ نے پورا حساب چاند سے رکھا ہے تلا کا حیض کا حج کا روزے کا زکات کا پورا چاند کا حساب نماز کا سورج کا حساب اب سورج کیا ہوگا ایک سال تک اللہ کو معلوم بھائی دیکھو کتنا بڑا کتنا ہوگا کسی بستی میں جا کر کا میں ہی اللہ ہوں ستر ہزار یہودی ہوں گے اس کے ساتھ جا کر میں اللہ ہوں بستی والے مان لیے تو حکم دے گا برس برس بادل برس پانی صاف برسے کا بارش زمین کو پہلے نکال نکال زمین پتہ نہیں کیا کیا نکالے گی سبزی بھی ترکاری بھی سونا بھی چاندی بھی جاؤ جاؤ میرے مان لیے نہیں تمہیں انعام سا بنا کسی بستی میں گیا انہوں نے کہا نے, نہیں تو دجال ہے تیری بات نہیں مانے گئے تم کہتے ہو مان لو نہیں تو دیکھو کیا کرتا جا کرتا کر دیں دیکھتے بارش نہیں برسنا زمین غلہ نہیں اگانا مرو بھوکے پیاسے جا وہ ویسی بھی آسمش جو اللہ اس کو کتنی طاقت دیا ابلیس کو طاقت دیا اللہ مرتا ہی نہیں تب سے اب تک زندہ ہے جب قیامت میں سرپوکیں گے تب مرے گا اس کے ایک طاقت اللہ دی اور دوسری طاقت دجال کو دی دجال بولے تو دجال دی بجر کیا بولتے ہیں دجال کا مطلب کیا بولے تو درختی سہی سدھی کر لے گی کہ لوگ آسمان میں پانی سب رکھیں گے ریموٹ کنٹرول ہوگا وہ کون سی بستی میں ریموٹ کنٹرول کرتے کے باقی بڑھ سکیں زمین کا کیا ہے آسمان کو تو بولے ریموٹ کنڈیشن باڑی بڑھ سکے زمین کیا نکالے گی وہ نہیں سمجھ میں نہیں بارش کا پانی پڑے تو غلہ سب اچھا ہو گیا گا یہ جی سونا چند بھی نکالے گا نا زمینوں کا ہے ایسا لوگ سست ہے یہ سب غلط ہے اس کو بولتے تعبیر تحریر مانا بدل دل دجال کا تو وہ دجل نہیں بھی اتنا بھی انگریز سب آخر میں یہودیاں ایسا کریں گے اب یہودیاں پوری پلاننگ کر لگیں ایسا کرنا ویسا کرنا مسلمانوں کا ایسا کرنا یہ سب ہمارے کنٹرول میں رہنا پانی بھی وہ بھی یہ بھی کوئی کوئی درجہ لے نہیں جی درجہ ایک کرنی ہے اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی رہیں گے نا تو یہ چار پیتنے سے اللہ کی حفاظت چاہ نماز پڑھتے ہو اور تشود کے وقت جو بھی دعا کرتے اللہ قبول کرتا یہ تو اللہ دعا قبول کرتا سردے میں وہ اس پہلے پڑھ لیے سردے میں دعا درود بھی پڑھ لیے تشود بھی پڑھ لیے درود بھی پڑھ لیے اب جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر یہ دعا بھی آدمی جو یاد ہے کرے گا جو یاد نہیں ہے اردو میں کرنا چاہے تو اب بھی کر سکتا اردو میں تشود میں اردو میں بولتے اردو بولے تو اردو ہی نہیں بھائی اردو ہے تمل ہے انگریزی ہے سب میں کر سکتے دعا تو یہ بھی ایک چار چیزوں سے اللہ کی حفاظت چاہو تاؤس یہ بہت بڑے عالم گزرے عبداللہ بن عباس کے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں کاؤس ان کے بیٹے ایک پڑھتے ہوئے نماز پڑھے سنت نفل کچھ بھی نماز پڑھے ہوں گے بیٹے سے پوچھے وہ چار چیزوں سے اللہ کی حفاظت چاہے کیا جنم سے قبر کے عذاب سے موت اور زندگی کے عذاب سے دجال کے فتنے سے یہ دعا کرے کیا نہیں کیا نہیں جب اور ایک بار نماز پڑھو بھر. تو گویا اس دعا کو وہ ضروری سمجھتے تھے یہ دعا نہیں پڑھے گا تشود میں بیٹھ کر اس کی نماز نہیں ہوتی الگ ایسے نہیں ہے پڑھے درود پڑھے ہماری نماز ہو جاتی دعا لمبی چھوٹی جیسے چاہو کرو کوئی دعا نہیں کیا صاحب تشود پڑھا درود پڑھا ربر آتے نہ پڑھ لیا ہو صاحب اس کو بھی نماز اس کی ہو جاتی دعا ہی نہیں کیا جب بھی ہو جاتی لیکن داؤس اتنے پابند تھے اللہ کر رسول جو بولے اس پر عمل کرو ایسا کربی بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نے دعان ادوبی پی سلا اور رقل اللہ عمنی صاحب اکرام کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے دعا اللہ کے رسول, رسول, رسول, رسول مجھے ایک دعا سیکھا اللہ کے رسول اللہ کے رسول مجھے ایک وصیت کرو ایک نصیحت کرو سب پوچھتے تھے آج کل یہ تو نہیں ہوتا ملاقات تو پوچھتے وہی کچھ لوگ وہ ہوں گے وہ ٹی وی دیکھے کے بے رہتے کیا پروگرام ہو وہ فلم دیکھے کہتے ہیں کیا اچھی فلم ہوئی سبق کیا ملتا تھا خرید خریدے کیا بھائی مول بڑھنے والا ہے خرید خریدے کیا ٹماٹر خریدے کیا کھلا ہوا کیا فون کیا پوچھتا جی پہلے تو ایسا تھا کہ کچھ مولا ماں سے مولوی صاحب سے ملتے نصیحت کرو کہتے بھی اچھا جی ایسا ہے کہ سب تمہیں کیا کاروبار کرتے ہیں فلاں کرتے ہوں اس میں حرام سے بچو جی بے پر میں جھوٹ بولو کو جاؤ تک نصیحت اب انہیں آدھا گھنٹہ نصیحت کرنے کی ضرورت ہے ایک صاحب آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولتے اللہ کے رسول ایک نصیحت کیجیے نا اللہ کے رسول کہا کہ لا تخبق غصہ نہیں کر پھر ذریع دیر کے بعد بولے اللہ کے رسول اور ایک نصیحت کرو لا تخب غصہ نہیں کرنا پھر تھوڑی دیر بات پوچھے اللہ کے سر اور ایک نصیحت کرنا لا تغضب غصہ نہیں کرنا تین امر تین نصیحت غصہ آ تو سب کچھ ختم ہو جاتا نا اس لیے اللہ کر نے کہا غصہ نہیں کرنا جی ایسا تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے نصیحت یہ نہیں کہ سب کسی سے کچھ جم بھی نصیحت کرتے رہیں گے تقریر کرتے رہیں گے خود دیتے ہوں گے پوچھیں نہیں تو ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھائی یعنی نے نماز میں پڑھنے کے واسطے اللہ کے پیارے رسول کے سسرے بھی حضرت ابو بکر صدیق غار کے ساتھی بھی سب سے پہلے جو اسلام کو قبول کی ہو سب سے زیادہ جو مال دیا مردوں میں اللہ کے رسول کے واسطے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کبھی فرماتے ہیں میں دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا کتنا احسان ان کا کیا کیا دیا اسلام کے واسطے میرے ساتھ بیٹی کو بھی دے دی ابھی کیا تو اللہ کر چلا خرا اچھا یہ دعا پڑھو اللہ انی نے ولم تلم سی غلم کا دیرا بولا یا پھر تو پھر مقرر نندی ان کا انکل قبور رحیم یہ دعا بھی پڑھ سکتے تشود ہو گیا درود ہو گیا اب دعا حضرت تبو بکر سدھیوں کو جو دعا سکھائے وہ دعا پڑھے دعا ماں نے سمجھ کر پڑھے تو تبجہ رہتی نماز میں ماں نے سمجھے بغیر دو ابل کرتے رہے تو خیال کا کم بھی جاتی چھوٹی دعا بڑی پیاری دعا اللہ بہت ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے آپ پر کیا ظلم کرتے دعا پڑھنا جیسے مثال کو بولتا ہوں کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑے ظلم ہو گیا نا زبان میں پڑھنا بسم اللہ نہیں پڑھنا پورا بدن کو آزاد قیامت میں خالی زبان اٹھا کر اللہ انگار میں ڈالتا کیا نہیں نا مسلمان کو سلام کرنا سلام نہیں کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا نا قیامت میں نماز وقت پر پڑھنا نہیں پڑے نماز ہی نہیں پڑھے کتنے کتنے ظلم لوگ کرتے ہیں نا ظلم کر کے ظلم نہیں سمجھتے اور یہاں صاحب آسا کہ ظلم نہیں کر کے ظلم سمجھتے کتنا بھی کرنا تھا نا نہیں کیا نا. اسی لیے اللہ کے رسول ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے معافی چاہتے کیا معافی چاہتے اللہ تیرا جس کا ذکر کرنا شکر کرنا تصبی پڑھنا لمبی نماز پڑھنا اتنا ہوا نہیں نا اللہ سو سو بار اللہ معاف کر دے اللہ اللہ معاف کر دے اللہ ہو تو بکر سدھی کچھ نہ یہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت سارا ظلم کیا ہے ظلم کرتی رہا گنا کو سوائے تیرے کوئی معاف نہیں کرتا کر سکتا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تیری رحمت تیری مغفرت تیری بخشش مل گئی تو بسنا اللہ تو تو رحم کرنے والا ہے بخشنے والا ہے نا اللہ مجھے بخش دے اللہ رحم کر دے اللہ یہ دعا سیکھ الحمد بڑی پیاری دعا بڑی اچھی دعا یاد کرنا چاہیے اور تشوت کے آخر میں یہ دعا پڑھنا چاہیے منائی وائی لکھن خدل نبی اللہ کال صلیۃمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان علیم عانی امین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ونشی مالی السلام علیکم و اللہ و کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے سلام کے بعد جو دعا کی اس کے اندر ایسے ہی کہا کہ صاحب دونوں مرتے السلام علیکم و اللہ برکات السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم لوگ بولتے ہیں وہ برکاتوں نہیں کبھی کبھی بولنا چاہیے ہمیشہ نہیں بولنا اللہ کرے سر زیادہ بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بعض عدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دانی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکات ہو بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا بھی ہے جتنی صحیح عدیث ہے کبھی کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے اب یہ بھی صحیح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی ایسا بھی کرو نقل سنت پڑتے نا کرو امن کرو کبھی امام بھی کرے تو اچھا ہے کوئی بات نہیں اس لیے کہ حدیث صحیح ہے تو صحبت رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقانیہ دبری کلیہ صلاح مفتوں کا شریق اللہ الحمد وقیر اللہ علام علما آتا تو علامات والن فوضل جدیم انکل جد ہر فرض نماز کے بعد اللہ کا سر یہ دعا پڑھتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد لا الا اللہ لا اللہ شریق لہو لہول ملکو و لہول حمد وا کل شیم قدی اللہ علام علما آتا موت علمانات ولاً فضل جدین انکل جد پڑنا چاہیے پانچ دعائیں ہیں چھ دعائیں سلام پھینکنے کے بعد ان میں ایک دعا یہ بھی اللہ کے رسول یہ سب اب اللہ کے رسول ذلا زور سے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ سیکھ جائے اس لیے صحابہ سب سیکھے یہ سب دعائیں صحابہ سیکھے زور سے پڑھتے تھے اللہ کے رسول اب ہم زور سے پڑھنے کی ضرورت تھے. ہاں اللہ اکبر زور سے صحابہ بولتے تھے ہم بولیں سلام کرتے الگا باقی دعائیں سب آدمی اپنی اپنی طرف سے پڑھ لے بار. اچھا ہے یہ بھی بڑی پیاری تو یاد رکھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے مانا سمجھنا چاہیے کون صاحب نے اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکان تعبدی ان دورہ اور بات مرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا بھی پڑھیں ہر نماز کے پیچھے ہر فرض نماز کے پیچھے دو بھی ٹھیک ہے وہ کیا دعا پڑے اللہ عمنی آؤ دبی کا میرے اللہ مجھے بخیلی سے بچا اللہ کنجوسی سے بچا لا واؤ دبی کا میرے اللہ بزدلی سے ڈرنا مکھی کو دے کے ڈر گئے گائے کو دے کے ڈر گئے بکری کو دے کے ڈر گئے جھنگور کو دے کے ڈر گئے اور پلا کو دیکھے ڈر گئے کیا جی اتنا ڈر ڈر کو سے ڈرنے سے بچا لا بزدلی سے بچا اور کیا فرمایا اللہ کے پاس واؤ دیبکا مین اندیلا ارد عمر اللہ بڈھا ہونے سے بچا لا دیکھو اللہ کے رسول پسند نہیں کرے سو سال سوا سو سال ڈیڑھ سو سال اٹھنے ہوتا نہیں بیٹھنے ہوتا نہیں چلنے ہوتا نہیں کھانے ہوتا نہیں پینے ہوتا نہیں کوئی آ کر بولے تو سامنے دیکھنے بھی ہوتا نہیں اچھی خراب زندگی اس عمر میں نکول جب تک ہاتھ پاؤں کان منہ ناک سب سلامت ہے تب چک رکھ لا اس کے بعد کیا بھی کام نہیں خالی مردے کی طرح پڑے ہی. خالی اٹھانا ان کو بیٹھانا کھلانا سلانا گرانا تک نماز بھی پڑھ نہیں سکتے کچھ بھی نہیں خیال بھی کیا کی ہے ویسی زندگی سے بچا اللہ اللہ کاسن ترسٹھ سال میں انتقال ہو گئے اور فرمائے کہ میری امت کے زیادہ لوگ ساٹھ ستر کی عمر میں مریں گے کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی زندگی پائیں گے لیکن زیادہ مسلمان کتنے مریں گے ساٹھ سے ستر سال تک مریں گے بہت لوگ ایسے کرتے انتقال ان کا ہوتا جو صحت مند رہتے ہیں ساٹھ سے ستر سال کے کی عمر میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد جینا جائز نہیں ایسا نہیں ہے جائز ہے لیکن جب تک ہمارے و سچے ہیں بس ویسی زندگی پیاری زندگی اس کے بعد کی زندگی آزاد کی زندگی اللہ اللہ سے دعا کرتے اللہ عرض عمر سے نکمی عمر سے بہت بوڑھا ہو کر سب کچھ ختم ہو جانے کی زندگی نکو اللہ یہ بھی کہتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے وہ ادو کا دنیا وہ من عذاب القبر قبر کے عذاب سے اور دنیا کے فتنے سے بچا یہ دعا بھی کرتے تھے اللہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے سوبان رضی اللہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدان من استفر اللہ تعالیٰ کا سلام و تبارک رام مسلم شریف کی حدیث سے صوبان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد استفر اللہ استفر اللہ استف اللہ تین بار بولتے تھے اللہم محمد السلام کے سلام کبار جلالی علیہ یہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول میں بولا نا اللہ کے رسول زور سے پڑھتے تھے صحابہ سیکھ جاتے تھے اب اس میں اللہ حکبر نہیں ہے نا نماز ہونے کے بعد ہم لوگ اللہ حکر بولتے نا وہ دعا نہیں ہو اللہ اب یہ سب دعا اس واسطے اس میں وہ نہیں ہے بولا اللہ اکبر بولنے کا ثبوت ہے بخاری میں ہے نا اللہ اکبر بولے اللہ کے رسول صاحب ابھی اللہ کے رسول اللہ اکبر بولے ابن عباس کہتے ہیں اللہ اکبر بولتے ہاں نماز ختم رہے سمجھتے تھے ہم لوگ ایسے تو اللہ اکبر دعا نہیں ہے اس واسطے اس کو یہاں ذکر کریں واقعی باقی صرف دعا ہے اللہ کی و سلا ہے اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم قال من اللہ كل 33 وحمد اللہ 33 اللہ 33 اللہ 33 وقال تمام لا الا اللہ شریک له له الحمد كل وغفرت خطايا ولو البحر حضرت ابولہ سینبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد یہ سب دعا کرتے نا اللہ منت السلام سب کرنے کے بعد تینتیس مرتبہ تیس پر تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، پڑھو تیس پر تین بار الحمدللہ للہ الحمد پڑھو تیس پر تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو پر نو ہو گئے اب سو کوئی ایک باقی ہے لا لا ہلا شری المل سو پورے ہوں کتنے منٹ لگیں گے دو منٹ لگیں میں جب پیسے ویسا پس پڑے تو صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ, سبحان اللہ سان سان سان تو 1 منٹ میں پورا ہوگا آدھے منٹ میں پورا ہو یہ سب تصویر سبحان, سبحان, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا تیر کر, کر پڑھے دو منٹ سباب کتاب پورے گنا معاف دے اس کے سمندر میں موجاتی کی چار جاگرتا جھا کف بولتے نا اتارا تو بھی وہ گنا بھی اللہ معاف کرتا اس لیے سلام پھر کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا تھوڑی گٹ بیٹھ کے دعا کر کے تصبیح پڑھ کے اور ذکر آسکار کر کے جانا ہونے کا کام ہوگا ہونے کا پیپر ہوگا کہ جلدی جانے سے پیپر زیادہ ہو جاتا ہے کیا یا پڑھ کر جائیں گے اللہ برکت دے گا کم بھی کمائیں گے تو اللہ تعالی برکت دے گا اس لیے دین کے واسطے ٹائم دینا دیکھو دو منٹ ٹائم دیا کتنا فائدہ ہوا اس کا سارے گناہ معاف ہو گئے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گنا ہو تو کہا اللہ کے پیارے اس میں معاف کر دوں گا میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا جبر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عمنی اللہ کا ہو شکری کا ہو حضرت ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بزرگ صاحب ہی بھائی معاذ نے جبر اللہ بہت عبادت گزار ان کے موتی کی طرح تھی دین کے واسطے بہت محنت کرنے والے کبھی تو اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ بیٹھے گھوڑے پر اون پر بیٹھے اللہ کے بی رسول کو بہت چاہتے تھے صاحب سب کو چاہتے تھے کسی کسی کو زیادہ چاہتے تھے نا ان میں حضرت معاذ ابن جبل بھی تھے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المعز. مجھے بہت محبت ہے تھی جی تم سے یہ دعا سکھاتا دیکھو کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑنا فرض نماز پڑھ کر فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہم عمہ آئینی اللہ بکری کا وہ شکری کا وہ حسن عباد نہ چھوٹی دعا یہ اللہ مجھے میری مدد کر ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتے رہو و نے عبادت تک عبادت اچھا کرنے کا مجھے طریقہ سکھا دے اللہ کتنی چھوٹی دعا دیں حضرت معاذ ابن نے جبر کو سکھا یہ دعا ہم کو بھی چاہیے یہ دعا پڑھتے رہے ہر فرض نماز کے بعد اللہ عما آئینی اللہ و کا و حسن عبادتک چھوٹی دعا فائدہ بہت اور نبی محمد رضی اللہ عنہ قال قال رسول بھائی صلی اللہ علیہ و سلم منقرا تل کرسی دوبرہ اللہ لم مکتوبۃ من دخول عمند جن الموت ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت تو پڑھے گا بس جنت کو مرد ہی جائے گا حدیث میں تو ایسی ہے جنت دو ہے یا قبر کی جنت یا آخرت کی جنت مرد ہی آرام رہا اسے فرشتے بولتے کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں جی سکون اطمینان اللہ کی رحمت میں آ گئے تمہیں وہی سے اس کی جنت الحمد للہ کیا پڑھا آئے الکرسی پڑھنا چاہیے تلکٹ الکرسی یاد کر لینا چاہیے ترکٹ الکرسی سب سے پیاری آیت قرآن کی کبھی نے میں سے پوچھا اللہ کے سر بتاؤ جی قرآن میں اتنی آیتیں ہیں سب سے پیاری آیت سب سے اچھی آئے کون سی بتاؤ نہیں بولے اللہ سین کو پر تھپکی دی ہمارے اب بولے جی اللہ اللہ اللہ آئے تو کرسی لہا لے کر علم یہ ابل منزل ماشاء اللہ تمہارا علم مبارک بجیے سمجھ میں آ گیا دیکھو تم کو اللہ تاریخ کے کس نے تعریف کی آئے تو پڑھنا چاہیے اس لیے نماز سے فوراً ان پر بھاگتے ہیں نا یہ سب عجیب ہوئے آتے سواب لینے آدھا پونا دل پاؤ دل یا. بہت عجیب ہے نماز کے بعد بھاگنے کی کوشش مت کیجیے جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے دو چار پانچ منٹ لگے گا کتنا لگے گا بھائی مالک ابن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلو کا مارا ہے تمہوں نے مالک میں خویرش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھوں آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں. رکو بھی سجدہ بھی وہ بھی اپنی پڑھتے اللہ کے پیارے رسول کیسے پڑھے ویسے پڑھنا نماز جب چل کر ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی اس لیے بہت چیزوں کا خیال کرنا نماز میں اللہ کے کی رسول کیسے ہاتھ باندھتے تھے روکو گئے تو کیسا نماز شروع کرے تو کیسا سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس حدیث کو رکھ کر ان لوگوں نے کہا یہ حکم عورتوں کے واسطے بھی مردوں کے واسطے بھی ہے لہذا اس حدیث کے مطابق عورتوں کو سجدہ بھی کرنا جسے اللہ کے رسول کرتے تھے ایسا کچھ لوگوں نے اس حدیث کو لے کے وہ فتویٰ نکالا وہ مسئلہ بتایا بس دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جب سجدہ کریں گے چھکڑ کے کریں گے سب چھپا کے کریں گے اگرچہ وہ بہت صحیح حدیث ہے لیکن حدیثیں ہیں اگر کوئی عورت کرتی ہے تو کر رہے تو عمران بن حسین نبی اللہ عنبی صلی اللہ علیہ وسلم خال صلیمن پہلم سرس فقاعدن پہلم سرست فلاجم و اللہ قومی ربا البخاری عمران بن حسین بڑے صاحبی یہ بھی فرشتے آتے تھے ان کے پاس تھے بڑے صاحبی دیکھے نہیں دیکھے فرشتے آتے تھے ان کے پاس آ کر السلام علیکم کہاں کون بھی نہیں فرشتہ سلام فرشتہ. ان کے بہت سارے واقعات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو تھی. ان کو بوا سر کی شکایت تھی مولم مولم بولتے نا وہ پائز. اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی وہ خون کے بوا سے خاص کر کپڑے سب خون ہو جاتے تکلیف بہت ہوتی کھڑے ہو کر نماز پڑھو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کیا بیٹھ کر نماز پڑھو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھے گا لیٹ کر نماز پڑھو وہ بھی نہیں کر سکتے کیا اشارے سے نماز پڑھو ایسے اس سدیش سے معلوم واہ کہ جو لوگ سجدہ رکو نہیں کر سکتے لیکن کھڑے ہو سکتے ان کو چاہیے کہ آتے کرسی میں نہ بیٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جب امام صاحب رکو میں جاتے اب رکو نہیں کر سکتے انہوں کسی میں بیٹھ جانا رکو کر سکتے ہیں رکو بھی کرنا سجدہ نہیں کر سکتے سج ڈے کرسی میں بیٹھنا اللہ کر سم چار بات بولے نا کھڑے ہو کر پڑھو. نہیں ہوا بیٹھ کر پڑھو نہیں ہوا لیٹ کر پڑھو نہیں ہوا اشارے سے پڑھو ایسا خیال کرنا اب ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھتا ہے نماز نہیں قبول ہوگی اس کی یہ فرض نماز کے واسطے سنت نفل کے واسطے نہیں سنت نفل نماز کیسا بھی پڑھ لے سکتے وہ پڑھ سکتے ارضو کے ساتھ فرض نماز کے واسطے ایک بات تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے حدیث کو اس کے مطابق کرنجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال علی مریف صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسادت پرمابیا باقاعط وہ ایمان بجال سجودہ کافتہ ملک کا ربا البین صاحب حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا ایک تکیہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول نے اس کے تکیے کو اٹھا کے پھینک دیا کا کہ صاحب زمین کو پر سجدا کرو جی نہیں ہوتا کیا بس جھکو بس اتر معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ سامنے ڈسک رہتا اس کو رکھ کے اس کو پر سجدہ کرتا جائز نہیں اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے سجدہ نہیں کر سکتا تین چار چکے جوڑ کر اس کو پر سجدہ کرتا جائز نہیں زمین کو اوپر سجدہ کرو نہیں کرتے کیا جتنا جھکتے اتنا جھکو البتہ رکو سجدہ دونوں جھکنا رکو میں کم جھکو سجدے میں بھی ذرا زیادہ جھکو کرسی پر بیٹھنے والے ایسا ایسا کر کے نماز پڑھتے جائز نہیں گھٹنے کو پرکھنا ہاتھ سجدے میں بھی رکو میں بھی کیا فرق رکو میں بھی سجدے میں اللہ کا رسول بتا دیے نا رکو میں کم جھکو سر جمع زیادہ جھکو ہاتھ تو گٹنے کو اوپر ہی رکھنا ایسا تیرتے ہوئے نہیں رکھنا ہاتھ کو اتنی باتیں ان حدیثوں بیان کی گئی اب نماز میں بھول چکو گی تو کیا کرنا وہ ان شاء اللہ آئندہ پڑے اس میں بہت ساری باتیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ ہیں کچھ نہیں ہے مثلاً کچھ لوگ ہیں رکو کے بعد پھر ہاتھ بن لیتے ہیں سمی اللہ علی بنا ہونا ہوگا پھر ہاتھ بن لیتے ہیں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ بولے ہاں یہی ٹھیک ہے حدیث میں کیا آیا رکو سے اٹھے تو پہلی حالت میں چلے جاتے تھے رکو سے پہلے کیا کرتے تھے انہوں ہاتھ بن کو کھڑے نہ تو رکو کے بعد بھی ہاتھ بن کو کھڑنا بڑے عالم اب ایک دوسرے بڑے عالم ان کو کہتے ہیں علامہ ناصر البانی بہت بڑے عالم ان کی زندگی میں دنیا میں اس سے زیادہ حدیث جاننے والے کوئی نہیں تھے میں بولا تو چھوٹی مو بڑی بات سارے علماء کی بات میں نقل کرتا ہوں اتنے بڑے محدث انہوں بولتے یہ بن بس کو فتوا دیتے بھائی بالکل بےکار ہی ایسا کہیں نہیں ہے کوئی ثابت نہیں ہے کوئی عمل ثابت نہیں ہے کوئی صاحب ہی نہیں کیے دونوں میں ہی اختلاف انہیں بولتے کرو انہوں بولتے انہیں بولتے ہر نہیں کرنا چاہیے عزیز سمجھنے میں اختلاف ہو جاتے علماء کے ماں بین ہم بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں بننا چاہیے رکو سے اٹھ کر بہت سارے لوگ خاص کر ذرا دن سعودی میں رکھا گئے تو شروع ہاتھ بننے کا سبوت نہیں ہے اس کا یہ ایک بات یہ روکو کو گئے تو ہاتھ ایسا رکھنا اور روکو سوٹتے وقت سردے سے اٹھتے وقت سردے سے اٹھ ایسا ہاتھ رکھ کے اٹھتے شیخ بنباز البانی صاحب بولتے ایسا اٹھنا آٹا گونتے نہیں ویسا بولیے گدیش کہتے ہیں ہے بھائی اس لیے ایسا اٹھنا بولتے پریشانی میں نماز کا نشان انگلیوں میں بھی نماز کا نشان رکھتے خاص کر ہسیروں کے اوپر پڑے تو ایسا اٹھ کر چند دنوں میں سب کالے ہو جاتے ہے بولتے حدیث, حدیث? کانو یاد جی آٹا گوند ایسا اٹھتے وہ ایک جگہ میں بیان کیا تو بولتے ہماری بستی میں صاحب وہ بیکری ہے نہیں. پاؤں آٹا گنتے آتے بولا بھائی سا نہیں یہ اور انتا گونتے وہ بولے صحیح ہے پاؤں سے بھی گونتے ہاتھ سے بھی گونتے ہوتے اس کا کیا مطلب ہوا لوگ غصے سے بولے ہوں گے یہ حدیش بھی اس میں نہیں ہے کیسا کرنا بنتا ہے اسی طرح اشارہ کرتے رہنا کیا وہ ادیش بھی نہیں ہے مسلم کے جو عدیش آئے ایسا کرے ہلاکے تھے کیا وہ ادیش اس میں نہیں ہے لگلے حجر رحمۃ اللہ جو کتاب جمع کرے حدیث ان کو بہت تسلی ہونا حدیث لکھے جو تسلی نہیں سو حدیث ہے نا اس میں سب لکھ ڈالے مجھے تسلی نہیں یہ ذرا کمزور ہے یہ فلاں ہے ایسا لکھ ڈالے اب یہ حدیث لکھے ہی نہیں یہ سب حدیث ہے یا تو ان کو بھول گئے یا ایک ایسا ان حدیشوں کو نہیں دیکھے اتنے بڑے عالم لیکن علم تو اللہ نے دیا سب کو یہ خطرہ علم ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے کچھ ان کو ملا کچھ ان کو ملا کچھ ان کو ملا کوئی بھی دعوی نہیں پورے حدیث میں پڑھ لیا پورے حدیث میں جو معلوم بول نہیں سکتے ہاں دنیا میں ایک امام گزرے جن کا نام ہے امام ابن تیمیہ ان کے متعلق ابن رجب بڑے کہتے ہیں جو حدیث امام ابن تیمیہ کو معلوم نہیں وہ حدیث ہی نہیں کلو حدیث اللہ یارف ابن تیمیہ پلے سبھی حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہیں تو حدیث نہیں کیا مطلب اس کا ابن تیمیہ پوری حدیث جانتے ہیں. بڑے عالم سے اس میں کوئی شک نہیں ان کی کتابیں پڑھتا تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اتنا علم ان کو کیسے ملا وہی ابن رجب نے ایک مرتبہ کہا کہ چاروں اماموں کو جتنا علم تھا اتنا علم امام ابن تمیا کو تھا ان سے زیادہ تھا بولے وہ اماموں کو ماننے والے سنے تو سب ڈنڈا لے کر آ جائیں گے کیا جیسا بولتے ہیں بولے ابن رجب رحمۃ اللہ نے بڑے عالف امام ابن تمیا رحمۃ اللہ ساری دنیا میں بولتا ہوں ایک پچیس تیس سال کا قصہ ہوگا بی سی میں عربی پروگرام آتا نا پوری دنیا کی زبان میں ان کا پروگرام آتا ہے بی بی سی تو اس میں عربی کا سوال سن رہا تھا ایک آدمی پوچھا دنیا میں سب سے بڑے محدث کون ہے اور سب سے بڑے مفسر کون ہیں تو اس میں بولا کہ سب سے بڑے تفسیر جاننے والے کون شنکئی تھی شنفی تھی ایک عالم ہم کو پڑھائے وہ منتق پڑھائے شنفید بولے تو بستی کا نام موراکو میں وہاں سے آؤ نا سعودی امریکہ کے سب سے بڑے موجود کون البانی بولے وہ بیس سوال بولا اور وہ بھی دنیا کے لوگوں سے پوچھ کر ہی بولتا اپنی طرف سے نہیں بولتے نا تو البانی صاحب اتنے بڑے عالم شنقی تھی سب بولانا میں انہوں اٹھارہ بیس سال کے نوجوان تھے کہاں تھے افریقہ میں موراکو میں مالی کے مذہب کو ماننے والے ان کو معلوم ہوا کہ سعودی حکومت خبرا سب توڑ ڈالی اس کے بعد انہوں بولے مالدار گھرانے کے تھے میں جا کر ان سے بحث کروں گا یہ سب کام غلط تھے آئے موراکو سے آئے سعودی حکومت گزوں کے اوپر بھی انٹوں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں نو زمانے میں کون شکار کون سے دن میں پڑھتے ہیں رات میں بھی پڑھتے ان کے ساتھ نوکر آتے بہت سارے آگ جلاؤ جی آگ جلاتے کتاب رکھ کر پڑھتے بہت ہی محنت کر کے آئے سو عرب کو آ علماء سے بحث کی کتنے دن تھے بہت دن رکھ کر بحث کی سعودی عربات سب ان کو سمجھانے کے بعد ان کو ذرا تسلی ہو گئی چلو وہ بس سیکھ جائیں گے اور جو بادشاہ تھے انہیں بولے نہیں آپ مت جائیے یہیں رہ جائیں آپ یہیں رہ جائیں آپ کیا علم سے سب فائدہ اٹھائیں تو ان کو روک لے انہوں نے فیصل بادشاہ کو بھی پڑھائے ان کے سب استاد علم ان کا کتنا تھا اللہ کو معلوم کبھی ان کے جیب میں خلب دیکھیں نہیں کاغذ بھی دیکھیں نہیں کبھی پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں نہیں ہم لوگ پوچھو تفسیر میں کرڑ بر بربڑ بر شروع کرتا تھا کیا کہ کی دیکھ کر پڑے گی سب کتنا عیل ہو تھا پر بولنے سکو پوچھنے پڑے آنے ان کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا پوری چیزیں یاد ہوں نہیں. کتاب پڑھاتے تھے کیا بھی ایک لفظ ہے ان کی کتابی میں لکھائی سب کیا بھی ایک لفظ ہے یہ غلط چھپا دیکھو یہاں ایسا رکھو جیسا ہم الحمد للہ رب عالم یاد ہے نا ویسا ابلولہ یاد ہے نا ویسا ہم کو کتاب سب یاد کیا بولتے تھے میری بان مجھے پڑھائی بہت مارتی تھی بولتا تو گدا تجھے گبی علمائی مارے بولتی تھی, بولتی تھی تو بڑے عالم تو ان کی بہن کا کتنا بڑا علم ہوگا بھائی تو وہاں کے لوگ بہت مشہور شنکت وہ بستی والے ہم لوگ مدینے میں تنا کرب دیکھتے بچوں کو سب قرآن یاد کراتا ہوں شام بکریاں پالتے ہیں شام میں وہ بکری کا چارہ سر میں رکھتا باپ پیچھے اس کا بیٹا انہیں قرآن سناتے آنا انہیں پڑھتے سامنا سمجھ میں آتا نہیں وہ بچہ پڑھتا سر اس کا باپ سن لے ایک آتا کہاں ای. بھی اور پڑھ گھر کو گئے تک تین مل جائے گا گھر اس کا ایک پارہ دو پارہ پڑھتا وہی سب دین پسند یہ سا ابھی رمضان کے دو دن بعد یہ رمضان گزرے نا دو دن بعد یہ بستی ہے ہوگلی سے چالیس کلو میٹر دو منگرور اس بستی کا نا مغرور وہ جب چین چائنا کی تبت کی لڑائی ہوئی نا تبت کے لوگ سب بھاگ پنجا پا گئے چائنا پکڑ لیا پورا اس وقت نہرو چینا انہوں نے کہا کہ ان سب کو بسانا پچاس ہزار ایکڑ زمین پانچ ہزار نے بھی پچاس ہزار ایکڑ زمین ان کو دی جو بھر کر آ گئے بڑی بستی ہے میں گیا تھا آنے پورے تبت کے لوگ ہیں گھراں بھی ہیں مندر بھی ہیں سب ویسی ہے ڈریس بھی ہیں عجیب بستی ہے انڈیا میں چائنا کے جیسا ہے مندر وندر جا کر دیکھا میں تو وہاں عبادت کرنے کا تو اصو کرتے نہیں بالکل ہم ایک ایسا وضو کرتے ویسے اصو کرتے اس میں ہمیشہ رہتے چالیس پچاس سو آدمی رہتے हमेशा پوچھا کیا بھائی ہمیشہ رہتے نا کیا بولے تو دلائی لاما کا حکم ان کا جو لیڈر رہتا ہے دلائی لاما اس کا حکم ایک گھر کو بچہ مندر کو دینا مندر کو دے دیتے وہیں رہنا انہیں ماں باپ اسے بھول جاتے وہ لوگ چالیس پچاس سو وہ مندر میں رہتے کہ مندر آئی نا سب میں اسے وہیں رہنا وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سونا وہیں مرنا کیا ابھی ماں باپ سے تعلق ہے مندر ایسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں ہم لوگ دن کا واسطے کیا کرتے پورے ان کی ڈسپینسری بھی حکیم بھی فلاں بھی پورے پورے پورے لوگ بھی. ان کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے زبان کیا ابھی معلوم ہے ہاں کچھ لوگ ہندی سیکھ گئے میں بھی اب ڈاکٹر کو جا کے بولا کیا بیماری ہے جو کچھ بول کر ہاتھ واتھ دیکھ کر کیا بھی نہیں تمہارے بدن میں گرمی زیادہ ہے کمزوری ہے ایسا دین سے کتنی محبت لوگوں کو ہے ہم لوگوں کیا محبت ہے جی بیٹی دینا بیٹا دینا دور کی بات ہے وقت دیتے نہیں ہمیں پانچ منٹ دس منٹ کھانا پکانے میں کھانے کی تعریف کرنے میں اور سب چکن سکسٹی فائیو نہیں تو وہ مٹن کے ساتھ کیا سکسٹی فائیو پھرمپور میں رہتے بھی جا کر کھا کر آئیں گے وڈا پالی میں رہتے جا کر کھا کر آئیں گے بھائی کیا گوشت بھائی اس کا کئی سا بھولتا بھی خالی خوشبو سنگے سے بند اللہ کا بندہ گوش کے دو ٹکڑے کے واسطے اتنا ٹائم دیتا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تو کتنا افسوس ہوتا دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں دیکھو حیران ہو گیا میں دیکھ کر سن کر بار دن کے لیے وقت دینا چاہیے قربانی دینا چاہیے ان سب کا ضرور سواب ان شاء اللہ ہم کو ملنے والا ہے تو بڑے بڑے عالموں کو ہم نے دیکھا ایسے کچھ مسائل انہوں نے چھوڑ دیے وہ مسائل عام طور پر لوگ باز کرتے رہتے ہیں کچھ بھی باز کرنے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے کو غلط مت بولو مجھے نہیں معلوم جو نہیں معلوم ہے بولو کولما بول کر کسی کو کچھ کریں گے وہ درست ہے اب عوام فتوا دینے لگے اسی میں بڑی مصیبت ہوگی عوام کو ذرا دور رہنا ان سب چیزوں سے کولما فتوا دینے بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صاحب آئندہ جو آنے والا چہرشمبا ہے اس میں یہ سبتی سب اچھی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے جو مسائل آپ سنتے ہیں ان کو جانیے اور ان کو لوگوں کو بتائیے اور اس کے مطابق عمل کیجئے اللہ توفیق واقع دعوان کر